نار <Teach Him> <tries> <scary> دیوار ہلتی ہے تو کبھی جاتا ہے علی کا نام سکھ کے اب بھی حیدری محمد حاجی خاجہ الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأمبية محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه لصنق وصفاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لكنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله فيغفر لكم جنوبكم والله غفور رحيم قال له تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا سد اللہ اللہ, ان اللہ يا ایوہ الذین آمن سلو السلیہ فل تسلی ماں یا رسول اللہ سلاۃ السلام علیک السلام علیک سی وعلا قدر اتنی وسیع سکا بنانے فکیر دل دماغ زبانوں کا غلطی خدا کو نال بولنے جنہ ہے محمد محمد اللہ رب العالمی بارگاہی قبول اور جس مقصد جو آسمان ہے کیا مقصد احسن اور کامل ترین فرمائے اعتبار دم قدم دنال جو روا بستا فرمایا ہمیشہ مزید مزید مزید اگر ویسے ارادہ بھی ارادہ بھی محفل شریف کے اندر گال رونے میری نظر بھی نہیں پائے گی <سؤال> نظر تے پی جانی جو آخر نہیں سمجھنے والے کام دا مطلب ادھر ادھر کافی ساری جگہ جہاں مصیب بنائی گئی کرنا ہے دو ادھر بہ گیا چار ادھر بہ گیا چار ادھر بہ گیا پتا لگا بھی جنہیں انتظام کیا ہل سکتے ہو مزید کوشش ہی جس وقت جسموری آ جائے علی پاک مارنا چاہیے چار چار بار کرنے پی رہی اور سجا پہ محنت ترلا کرنا پی یہ پوری تقریر میں میرے دل چارا بھی دکھ اندر ہی کریز لینا چاہیے رکھ لینا چاہیے رکھ لینا ویسے من والے تک بیٹھنا کوئی پسند نہیں آ رہا مگر چلو بیٹھ گئے گل سے راضی ہو تو یار راجیے مس جی میں بیٹھن دا اصول ہے اسنا یہ اصول تساں اپنایا نہیں ہے کہ اے ہے اگر بندے ادھر تشریف لانے کیونکہ میرا رخ بھی کچھ ذرا ادھر ہے ہو جانا ہے اگر تساں نہیں ہل سکدی غصہ کرنا تے ٹھیک ہے پھر تساں اپنی جگہ بیٹھے رہو جڑے دوست حضرات تھوڑا جگر ہمت کر سکدے تساں اگر ادھر ادھر ویکھن بجائے آپ ہی اٹھ کے ادھر آ جاؤ تے گرمی ضرور ہے مگر یاد رخ یاد بھی اس اپ نبی کا ذکر کرنا کرنا جن دام نے رحمت نہیں گرمی ماشرد محبت نہیں جناب جس موضوع موضوع کی لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دے یہ موضوع ہے جناب گا اپنے باندھ چول دلشاء اللہ لذیذ لٹ گیا جس نے ادا دا جتنی دیر اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ بندے نے ربر نو پچھانے رب کی قدر نو پچھان لیندی ربا چھوڑ کے ربرے کا بو جانے اور اونا دا دیل زمین اور اونا دا زبان جدو دے رب قدری دے دل جاندی ہے جدو رب سونی قدر رہ جاندی اس بنان والے جس نے منی دندے قطر گندے قطرے جس کی کوئی حصیت اور اہمیت نہیں جس والے کرم نوازیا قدرتا شانا یار ذاتی پر جنرج میں سور لگے میری جس وقت سر لگے اصل خطاب اگر سر تو ہٹ کے گفتگو کی بندہ کردہ کردار گلا جا کم آم آردار بندہ وزن سر اور کرو مقصد کہ دل ٹیڑے بھی ہو گیا جدر توجہ ہونی چاہیے محبت کا ماورو مرکز جڑی ذہن دل دماغ ہٹ گیا ہٹ اساں کوشش دل اتر جوڑنا پھر ہی مسلمان سے اسلام کرنٹ پیدا ہوتا مسلمان جیڑا ہے نا مسلمان پہاڑ پہاڑ جیڑا ٹکراڈا شو جو ٹھوکر سے سہرا دیا جانوکھا دمت کر پہاڑ جن کی پہاڑ بھی ریزا ری جا سونے یہ جہرا ایمان ہے نا آگ آ ہے جنہی دیر تک عشق نہیں آئے گا محبت, محبت نہیں ہوئے گی مدینہ دے تائیدار دینا محبت والا رشتہ نابتہ ناتا قائب نہیں ہوئے گا انہی دیر تک اندر کرنٹ نہیں آئے گا انہی دیر تک اندر کرنٹ نہیں آئے گا ایک کرنٹ ایمان والا ادھے ہی آندہ ہے اس وقت ہی ایمان تیپلپ روشن اندھن اور چراغ بلدن جس وقت اس سینے دے اندر ہر ایرے و غیرے دی محبت ختم ہو جان اللہ تعالی نے فرمایا نہ قدر نو نہیں دنال جڑ جائیں انسان زلیل ہو ہے قدرت پس ویل نو یاد کر جلیل ترین ترین تنو انسانی شرافت اور کرامت کن فرمایا آ اگر تو مزید اسنا پانا چاہنا جا تین وجود اس وجود غیراں نظر نہ آئے یار دا نظر آئے پیار جو حبی خدا کا حق ہے نا شروع کہ میرے بیان کرن کا مقصد اس موضوع میں بیان سامنے میری کہ قدر و منزلت اللہ تعالیٰ خدا ہر ایک سورت کمال میرے نبی نے خود اپنی محمد اپنی زبان ہے محمد اللہ تعالیٰ نے چہرہ بھی سونا دتا ہے اس نے ہے اللہ <سؤال> دسنا چلا قدردانی اس گل نو تھوڑا جا رہا ادھر دیکھو ادھر, دیکھو ادھر دیکھو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث خد سب لفظ میرے حبیب فرما میں بہت اقل دان والی رانسی اللہ تعالی فرماندو می نو بس محبت محبت محبت محبت نا, محبت کوئی جن جن دیا ادا عدام ہوا بیان سوارے اس ہے جیڑا دی نظر میں جس نے بھی, بھی محمد کی ادا دیکھی ہے کہ اداوا دیکھنے یار یہ درویش ربلا لمین نے محبت کا اپنے پیار کا اپنے عشق دہور مرکز اپنے حبیب دی ذات نو بنا حسن رب قسم جنا گیا نہ اپنی زندگی ہر عمل ایسا اپنا پکار پار کے دستا اس جسم اس جسم اندر جن دیر تک سامان ڈوی چل رہی ہے خون دے خطرے والے گے۔ جی وفا ہے تو مدینے دے تاجدار <affe> مدینے کا دا تاجدار سے مدینے کا تاجدار رہ گیا جڑا <5 attraction> مدینے دے تاجدار کی دے اندر کتا پہ فرد بارہ باری جا گری پاڑ ایک گل میں اپنے کو نہیں کی تھی کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپ دیک دا مضمون پیش کیتا وہ شعر پیش کرا تسا ہو سکدا ہے غلطی سبحان اللہ کی ہوے کیونکہ میں سورا لا کے شعر نہیں پا حضرت کا شعر ہے توجہ අවශ්‍ය ہے تعالی حضرت فرماندے ہیں لمزوں تے توجہ ہے کوشش کرو گے ورنہ میں خوف ہے ایک بار اداری خوف ہے وگرنا گیا شیر دن شیر کا مطلب شیر کا مطلب آلہ حدرت ماندن جسمکت اثا روزا رسول شریف جگر دل خیال پیا ہجر و فراق دس بڑے مگر صدمہ دل دنیا کے نری حل چل مچا چڑ چٹائی اللہ <سؤال> حضرت فرمانے کی <سؤال> مرتبہ ने ने حالت بن جاتی ہے میں اٹھانا پر دل دے اندر خوف پیدا ہوتا جو لفظ بھی لکھاں گا اکھاں دے وچوں ہجر و فراق تے سلام دی وجہ نال اچھو کی نے ہر شے تھوئی جائے لفظ جو نشاں ہر شے تھوئی جائے گی کے اس ذرا او جو پوری بریلی نو تڑپا رکھ دینا مدینے آیا ذرا کھولتے آدرت فرماند جدو میں کٹن کا ارادہ جق دیا میں غم نو اپنے سینے چ رکھے کہ یار کچھ نہیں جے غم نہیں کڈ دے کلیجہ پھٹے گا نا پر غم کڈنا نہیں خیر تے ہے او کیڑا جس خیال نے تینو غم اندر رکھن تے مجبور کیتا ہے فرمایا جدوں میں غم کٹن لگیا وا میری سچے نگاہ پئیے مدینے دی گلی دی اندر کتا پیا جاندا سی میں سوچیا اگر میں اونچی آواز نا روماں گا اس کتے کنا تکلیف میں فراق سدمے کی دے وجہ اپنا کلچا پرواہ سکنا پر جہاں یار دردوں پھرتا وہ کنا نو تکلیف نہیں دے, دے بھائی جان ٹھیک ہے مہربانی تیرانا تیرانا مزید گاتربانی فرماؤ گے اچھے کتاب کرا گا تاریف بھی کرا گا سونے کا بڑا پیارا انداز رکھو فلم نہیں جناب مین لگتا پسند نہیں آ رہی گلا وڈیاں نے جس وقت گل سونے ابھی گل چھوٹی ادھر یاد رکھو یاد رکھو نہیں بزرگ جدو دل اڑدی اڑ گئی یاد ہے انسانے یار یعنی چہرے دس گل بالکل مسکراہٹ چہرے نظرا موت دا پیار درار مجنو ایک بار گلی کسی نے آکھا مجنو کملہ ہو گیا کم کر میں کملہ نہیں کملا مینا مجرو آلیا تمے اسانے پیر لگنے والی مٹی جی لے لے نظر دا. <قوس> او مجنو آخر, آخر <specification> دا. نظر نظر نظر ہاں جتوں اگریز آن انسان کھسان دنیا اندر ترقی اندر، دنیا جن اندر، اندر جانا جلو دانشے سرما میری او گا جس وقت جس وقت مدینے دا سرما پہ جائے، انسان کوٹے چڑھ کے آخلی کا سونے تک بار ہس کے ویک لڑکی جان کا پورا ہو جائے رگڑ کہ سوز میں اور یار ہو سونے دے دربار کا احترام سمان پھر جب جی بندہ آخر ہے نا فر آخ آخد دو کہریا دول کی نہرے ہے محمد, محمد کہریا دول رے ہیں مل کے بول لو محمد کے دریلا ہیں دریا دو لم کی نہ ریل میں یا نظر یا پھر نظر پر ادیو تو انسانے خدا دی کر کے مکے نے کافر بھی آخرس منہ جھوٹا خبر بھی ویکھے گا کینے گا جھوٹا میرے دنیا تین سونے بقد لبی نبل ہی عمر گزاری ہے نہیں داواں پاگلو گا فرمایا چڑ چنا روش ری سارے تیرا رو تیرے چڑ س چڑتے پر سانو سجنا باد ترا جس دے پچھے ہو یا جنم گوایا ملے سجنا سونے سونے مدینے جس کی تسکین سے روتے ہوئے جدوسکرا ہو نہیں بھی ادا, ادا, ادا, ادا, ادا ایک اک اک ہے مسکرانو ایک ادا, ادا, ادا ہے چھڑکی والی خزاں سجنا یار مسکراہٹ ہوئے گی ربلا اپنے یارکی کمار رکھا ہے نبی یار یار کوشش کرتے سن کدے یار سن چھڑک ہی دے قیامت میں جس وقت یار نے چھڑکیا نا اپنے یار نے یار نے اس کمال کی سنیا جی بخاری میرے نبی نے فرمایا نین شتم آئی تلد ت تبسم کنیاں روکیا چھڑکی جدو یار ہوئے بخاری ہاتھ چکے سونے موڑنی چل کے گلے ربا تیر گل کی نہ میرے ترفو کوئی تکلیف پہنچے میں اندر نماز بنا دو اندر زخات بنا دو نیکی بنا یا رب سونے میں تو دیا. دیا دے دنیا والے لگ دا جن مدینے تاجدار نے چھڑکے یار نے چھڑک دس بھی معروض نہیں رکھا گے اپنے خورف درما چھوا چھوا چھو میرے مو نکلے بنے اور ملے ملے ملے ربجے پاسے پاس نیکیات ہونگیا انہ نس یار نے چھڑکے اص چڑک پتلے جدھر حردھی تیری بات نو بے چنی مر رہے کوئی ماڑا موٹا سواد آ رہا یا نہیں آ رہا نال بولو نا بولو آنال دے آنال. دے آنال. دے آنال. حضرت تے ابو حضور پاک دے میرے نبی علیہ من قال جن کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھا ایمان تے ایمان تے اخیر جن نے ارج کی فرمایا کیا مطلب اے برائی کی لوڈے مطلب نہیں لبنیا جی ہے خطرہ ہے ایمان تے موت نصیب نہیں ہوئے جی بندہ ایمان دن مر سکیا برباد ہو جانے آخر تاری ناستے جنہ نو ایمان تے جنا فرمایا پامے ابو زرکے فرمایا جنت کوئی بولے نہ حضور پاک نے بولے حضرت ابو زہر واسطے بولے سنی سننے والا کوئی بند صرف حضرت ان مگر اس تو لوگوں نے حدیث کا پچھلا حصہ بیان کر دو اور غزب دے لفظ بولن اگر آپ لوگ لوگ پتہ لگنا سیلو اس حدیث کی شرح کر دو, کر دو اللمعات رسول فی شیخ عبدالحق سے دل بھی نہیں لکھو فرمایا تسنا سن، کہ یار نے ایک رات سنو چھڑکی جتی سی اس جھڑکی دا سواد جن دیر تک سانو موت نہیں آئی سڈے دل کے اندر محسوس ہوتا سانو رہا سونے نے چھڑکیا سانو سونے محبوب نے ہے سانو ایک رات محبوب نے چھڑکی دمرا لگ گئی نے سڈے دل بچوں اس جھڑکی دا سواد ہی نہیں پی بڑی دی چاسا سر سمجھ لکینی کہ کوئی ان کے چلیے توجہ ہے رعبدہ قران پڑھی اے دی گالوں سری گالیا کوئی نہ پیو س سونے دے فونی رب سونا فرما سونا تیری ایک جگ قربان کر چائے العالمين جل ميده الكريم فرماتا ہے واتخذ الله ابراهيم مخليا اے میرے ذرا کھڑ کے بولنا سبحان الله سجنہ ادھر بیخ رب جل نے مجید دے اندر فرمایا اللہ خلیل سمجھا جی. اپنے موضوع نال لانا ہو رب لال میرمان تین اپنا خلیل بنا لیا اپنا بیلی بنا لیا اہیم خلیلا او ابراہیم اصا تین اپنا بیلی بنا لیا اپنا یار بنا لیا اپنا, اپنا خلیل بنا لیا ریایت کیوں پڑی ہے وہ سجنا درویش ایک خیال پیدا ہوندا ہے او خیال کیڑا پیدا ہوندا ہے کہ رب العالمین جل مجید الخریم نے حضرت ابراہیم خلیل دے یاری دا اعلان فرمایا ہے دوستی دا اعلان فرمایا ہے پر جنو حبیب خدا دی گل یہ رب العالمین نے پورے قران دے اپنے یار دے اپنے حبیب دے نال دوستی دا اعلان فرمایا اپنے حبیب دے اپنے حبیب دے نال سجن ہوندا یار ہوندا اعلان نے فرمایا حالانکہ ابراہیم خلیل رب رب نبی نبیب حبیب کا مقام کی ربلا لمی یاریاں فرمایا ربلا نمی نے محمد نو اپنا یار بنا لیا محمد محمد فرمائیوں پیدا رب نا نویل جلا مجھے ہل قریب نہیں اسی گل پرانے بیان جواب دتا ہے. اے رب نے فرمایا فرمایا پتا محبت رہ گیا تیری ادا سال نظر آئے گا پویں رنگ کا کالا ہوئے گا ساتھ کالا رنگ نہیں ویکنا تیری ادا کے پیار کر لینا ہے راض بولونا ذرا چست ہو کے بیٹھے پہلے پھر بھی سلادو سلام دس متعلق بات سجنا درخت حضرت الخریم نے ایلانا کہنا چاہتا ہے سونے اصنا پیارا داواں وہ جڑا تیریا کام چ نظر نال پیار اور نظر آسان دسنا چاہتے ہو اپنے یار نال ایسا پیار کرنے محبت کرنے یار تے یار رہ گیا جا سنگ نظر آتا ہے پیار کر سواد <سؤال> آئے گا درد نوحا سجنا ادھر یار دیا رب العالمین خراب دا قرآن ہزار بارا سنی ہو تشریح کرنی پہلی اللہ مولا تعالى فرمضا ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لفجد الله النواف الرحيم گا بچے, بچے رویا دو ویخ میرا جانے ظلم اپنی جانا دے ظلم کر لو سونے ناراض مین میری راضی کرنا چاہتے دربار, دربار فستک اے رب کو رب گل مافیا مدر ویخنا ہے لمیان کیتا ہے کیتا کیتا جرم کی کیتا سونیا تیرے دربار داراجا سوال ہوتا فرمانی کے دڑکے بولو اللہ درخلا سجنا سجنا ادھر رب بندے رب لا لمی وہ شاہ رگو یار دے بوے سے جایا جائے وہ جا کی ربال پوری دنیا والے دس لیا وہ جدو میں ناراض ہو جا کلیا کلیاں آ گیا جائے یار نو لے کے آیا جائے جی رکھتے ہیں وسیلا کتنے آیا ربلا نمین اپنے یارو کی ربلا نمی ربلا ناراج کو فرمانی کی ربلا نمی ہے ربلا نمین اپنے یار والا <سؤال> ہے دنیا والے دس رہا ہونا چاہیے گل پیچھے نہ لگے جی وہ اپنی دبانا ہے وہ قرآن کی گل نہیں کر رہا قرآن بلری بریلی تاجدار کردہ ایسا ربار محمد کا وسیلا لے کے <تصفح> <تصفح رب توجہ رب کوئی ہوں معاف کر چا جواب ملتا ہے چپ کر کے با سونا سونا سونا بھی منگی گا فرمایا آ گئے تیرے دربار رب العالمین اپنے یار یا رب سنیا تیرے معافی منگ لیے معافی کا ایلان کر لے یار کو معاف کر کے گا دینا کے کر سجدا ساری بارگاہ دل سارے چکا ہو سجنا توجہ سن قرآن مولا تالا فرما سجنا ادھر ویخنا ادھر اتنے بھی رکن مجد کریم معافی منگا دی کرایہ دی پر مسجد مسلا ڈالیا بریفے جنابے والا معافی منگن کا ضرور آیا پر دروازے شریف نو گیا ربلا نمیبے دربار دی گیا ہے والا اپنے محلے کی نو بیان میں بہت زیادہ معاف کرا بڑی تو مجبور کرنے والا وا پر ربلا نمید نے یہ نہیں فرمایا تو میرے کو معاف کر دے آخر نمین نے تری پا دکھ پا دکھ پا دکھ پا دکھ پا دکھ پا دا نہیں دربار نہیں اپنے سونے دی گئی baki... نہ ہوئے رب العالمین اندر قبول ل نہ کر ربلا پر فرق کی سونے نبی دی نہیں سیدا سرخرابی وارگاہ دعا منگ رہا ہے ادو ملیا ربلا معاف کر دے ربی نے تین گئی تو نہیں دکر بلال می نے نہیں فرمایا کہ میں بڑی توما قبول کرنے والا وا تم آخر تاریخ پا دیخا ہے مرد بڑی معاف کر دیا گیا معاف کرتی معاف کر دیا گراف کر دربار ہے نہیں آیا اتنے گنا کبھی جناب رب لالمی کام نہیں کیس بھی رب لالمی رب لالمی چاہے معاف کر کے جدو یار نے باہر گاہر پہنچا ہے یار نے نہ ہلا دیتے نے یار نے اپنی ادا خائی ہے رب لال امید فرما ہے او میری باہر گاہر آ نہ سفارش دن والے سڈے یار نے سفارش کیسا ہوں تاریخ نی پانی یار دل ہی لایا معاف کر دیا گے نبی نے سفارش نہیں کی روما کر کے نہیں گیا اپنی چاند سے دلم کر کے بھی نہیں گیا پر جدو سدا جا رہا ہے یار نے بوائے نہیں گیا یار نے نے چا معاف کرا میں بڑیا توبہ قبول کرا وا پر جنہیں توفا کی وہی کا ایلان نہیں آیا کہ تینوں معاف کر رب العالمین جلا مجدو کریب نے جدو یار دربار نہیں سی جدو یار شفارش رہی تھی رب لالا دیتے رب العالمین نے فرمایا گا رب نو تو قبول کر سفارش کی تاہے وجدوں پترہ جان لگیا ہے اب آدھائی رحیمہ ان خالی نہیں موڑا گے دربار یار دانسی اسا یار دینا دی خیرات تین و رحمتہ نال بھی پھار دیا گل کو سمجھ آئی نہیں کوئی ناظر داو خنال بولونا سبحان اللہ ہوتے بھی گئی ہو گیا گیا ہے رب نے فرمایا معافیا نہیں آیا جنو اپنے رنگ اس بیان پر کرنا پیار تاریخ تاریخ پر جدار دربار معافیا منگی نے قدرت آواز آئی خالی بور پھر معاف بھی کر دیا گے اور تراس ایک ترجمے اس بیلہ دی کسم اٹھانے لا لا لاسم میں میں کسم نہیں اٹھا دیں اس شہر دی دی ایک ایک رہنا اور علاقہ کی بنے میںالب مل رہا ہے ویارا ڈر بھی ہے مقامی یار اس علاقے یار چھوڑ دے اسا اوس لاکھے دی قسم نہیں اٹھان دے ممیں سانڈا گھر بھی ہوے اسا تے اوسکہ لاکھے دی قسم اٹھانے آن کتے یار نے جا کے گھر بلا دیا گوڑے سوار ہو جانے اپنا گھوڑیا کی قسم اٹھانے گلیاں ڈر گلیاں کی قسم اٹھانے یار جی مکے کا علاقہ چھوڑ کے چلا گیا قسم نی اٹھا گے یار قسم کے لاکے کی اٹھا گا جواب ملنا جتھے یار ترے گا جی قدم لگ جان گے اص می نی ویکنی یار دما نو ہے بے قسم اٹھا لے گرمی تو مینو بھی محسوس ہو رہی سو رہی سو رہی پر گلانا بالکل تھوڑی جی رہ گئی سبحان اللہ سو کے بیٹھنا یہ بھی کوئی سواد گل نہیں مو من تھر کے اللہ بول کے دستا ہے یار واسطے بنایا لا استفام بن جائے گا ترجمہ کیوں نہ کسم اٹھاوا میں کیوں نہ قسم اٹھاو دنیا والے حیران پہ پسم نہیں کسم نیٹا کی مکے کی قسم کی جب دی قسم اٹھاوا جانا پیار کر دے کر مخلوک مخلوق یار دیا نا گیا جینے میرا دل آخر کی کسمت جی پوری طرح چھا جاش دیوانی چال چلتے ہے دیوان گانے پی شوقی دے دی یار ایک گل میں جڑے تے اشارے جا رمضان بدھ میرے نبی جدو سونے نبی چہرہ چپ کیا اپنے روا چہرے یہ بار ادھر دیکھو اب ڈاکٹر رات ہو مروف مشہور خاص ہی پڑھ دوسرا ہے نے چڑیاں لان کی کوشش کی پہن کی کوشش کی ادھر پتا مسلا ہوا دے بھی سوچ لگی نہیں تو سونے یاد رکھ لیں یاد رکھ لوگے بندہ عجیب ہے یونیورسٹی کرنٹ نہیں پی جد مدینے او مستفا کریم دربار کسی پیسے رکھا اس دربار تھانو ہی لبھی مہر علی مانگو بابے فرید مانگو نبی دربار آنا جی جناب پیسے منگ رہا جد خان جی پیسے بھی پلو تو دو بار میرا نبی ایک ہو گل ہے وہ گل میں سنائی ہوئی مگر کے مطابق ہی سنا گل تھوڑی گئی ہزورالوابی دوڑا مکے شریف جنہ دال جائے نہ پتا ہے جس وقت نہ پڑیا ہوئے دل ہے نا یہ کتان سے ٹکدا نہیں بچ گیا دنیا بیگ رہی لگ رہی تینوشانی کہہ <کیا> لگے جی کریے میں اٹھ لے کے آیا میرا تو اٹھ گیا نس رسا دل کر رہے چسکے پورے ہو رہے ہیں لا مسکرایا فرمایا بےلیاں اس گل <سؤال> کا سواد لویا جی میرے نبی نے فرمایا معاف آ رہا مدینے سد کے گل تھی سدگے لجپالا سونے ہل اسلام کلمہ پڑے ہوں سونیا نسا نہیں پھرتا اسلام نے بحیر بحیر تیرے تیرے تیرے ہوئے, ہوئے, ہوئے لج حل اسلام کافر تا کر نسیا ان کسی غیر نو کے نسے گا نہیں کیوں تیر دربار دید گئے موٹے جس وقت آپ کو بڑی تھا لبیات کلی نہیں آدھی موت دینی دا سانخ پہ نظر آدما کیوں ہے فرمایا آدمی فکر نہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا فکر ہے کے کافرہ نوجوان دی حالت دیکھ رہا حالت بن گئی ہے لگتا نہیں ہے کہ بیت المقدس بھی جائے گا ان کے ہاتھ کعبہ بھی جائے گا کیوں میں لمبی دور بین شراب محبوب خدا نہیں پیروں دے والے اٹک جان ایمان ان چراغ ایمان فرمایا دومبتی واسطے چاہیے دل دی کی خیر چاہیے ذراوي ماذا نقول الله मेरा मौला تعالج الله مجد الكريم فرمانا وخرف في بيوتكم ولا تبرنا تبرجا جائريات الاولى واقيموا الصلاه واتين الزكاه الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهلا البيت ويطهركم تطهيرا ہو ہو نے نے نے دے وکر نفی تشریح اپنے ربلا لپران سے فرما بدار نہیں جانا لپا قرآن فرما پارکرا لپا قرآن فرما تو جانا درت رجنا جدو سن گیس ہو جاندی ساری طبیعت خراب ہو جاندی اصا مس جانی آخر قبول نے لٹی جی قبول یہ در ویخنا سجنا جتوں یہ آیت شروع ہوئی اس پچھلی آیت لفظ کی پردے کی کے سنگے اسی در آد لائی تو آخر سوڈے گوٹے پر کے نہیں نے ربلا پردے والا حکم اتارے یعنی نبی فرمایا تعلق نبی جی نبی والی ہے اگر نبی والی ہے وہ جی نبی والی ہوندی اے او اے نہیں میں پردہ کرنا او آکھدی میرے ٹوٹے ٹوٹے دیوں ہو سکدے نے میں مر پے پر اپنا سر غیر دے سامنے کھول نہیں سکدی کیوں اے میرے سر نو کسے دنیا دار نے کجیا مدینے دے تاجدار کجیا سجنا ادھر پھر تین پردے کا حکم مننا پے گا فر تین گھر بیٹھنا پو گا نے فرمایا کرو باہر نکلتی اجازت نہیں دے مثال کے تور ایسی لوڑ پی گئی مرد کرنا والا نہیں ہے پھر بھی بیوی جا سکتی حج کردہ جا میرا نبی برد نہ کرے جدو اس نبی دیا جنابے والا منع والی ہونگیا سکول نے جنابے والا چادر کی ہوئی ہے جدو سکول پہنچیاں نے چادر پیچھا رح گئی نا نکیا نال جنابے والا میسج ہو نے ہے جنابے والا سیرا نظر آدی اندیا پینٹا پا کے اپنے پٹ بکھی اپنی جدو یونیورسٹی ماحول آئیے زمانے کی اندر اندر والا رہ گئی جد قرآن سن جائی انہیں رولی اصا تین پدارا واسطے نہیں بنایا گھر دی چار دیواری واسطے بنایا آیا تشریح کرنی سبحان اللہ میں اقبال کی ਇਦਰ ਵੇਖਣਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਗਰੇ ਦਾ ਸਾਧਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਫਰੋਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਦੀਰੀ ਹਦਾਤਤ ਬੇਮੀਰਤ ਤੂੰ ਨਮੀਰੀ دشمن عزت دشمن لے کا دشمن لے جانا کتیاں بن گئی نے جی گوبر سڑک ہے بھی سڑکیا ر دیا کری مشہور ہو سامنے کر دینیا نے کام سامنے کر دیا ندیاں سامنے کر دیا پرسنا منصوبے پڑھ لینی میں تیوہ ہاتھ بانڈ کے آدھا میری ایک گل مان جا, جا oh, تک نہیں no no no no خیر بنا چاہتا ہے چار دیواری بہ جا پھر بھی قرآن تلاوت کر تلاوت کرے قرآن تلاوت ہوئے بھی قرآن تلاوت سونے کی ہوئے گا فرمایا دیا بچوں کا بل سکھا والا نہیں ہوگا حسین ہو چڑا نوکے دے دے چڑھ کے بھی فران دیا تلاشا کرنے والا ہوا جنابے والا گریز پیچھے اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب اپنی ملت کو کیا مغرب میں مغرب کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول سوش پتہ لگ جاوے گا مسلمان ہزام والے آدھے عبادت والے آ سونے امر دی سنانا قرل بولو سبحان, اللہ و سبحان اللہ جنا درواز قسم خدا کی کرکیا نہ جنابے والا چوڑی پجاوے سن چوڑی پجاوے جنابے والا لتان دستی سن لوگ ہوں جناب والا جین دیا پینٹ آ گیا نکی نکیاں کمیز نے ناراض نہ ہو گل کر لگیا پاسایا بنیا وا ہر ایک مسلمان بھی بے حیا بن جائے میں کسی مسلمان کی اک پاک نہیں رہنی چاہیے پریت ہونی چاہیے دشمن ہے دشمنام خیر سونے امریکہ آخری گلی بات بولو اے را سونے عمر رضی اللہ تعالی امیر عمر الخطاب رضی اللہ تعالی اے بڑا ایک دی دا اے گلیاں ٹورن والا کوئی عام نہیں ہے چور نہیں یہ امی ادھر ویخنا گلیاں جناب والا ناچ ناچر مصروف ہوم درس نیترا حرام ہو جانا نی اگر بادشاہ امریک ورگا ہو جگ جاگ, جاگ, جاگ کے قوم کا خیال رکھنے والا ہوگوں سوندے بے خیر پسند گار تو گناگار بھی ہوئے مگر ایمانا گل بالکل اگر آپ دروازے ادرو بیوی مطلب کی کاش نصر, نصر بن حجاج نسر آپ سرکار نے جدو سنیا سر تو لے کے پیرا تک اگلا گئی غم لگیار اے لگیار کاؤں دید دید دے دے میرے خون کا رشتہ بھاوے نہیں ایمان کا رشتہ ضرور زبان مرد تھی پتا اسلام کتوں تعلق گا جہاں گھر درٹی لے کے آ رہے نرا رو آجے انہیں کیبل چلائی ماں بھی بہیے بہن بھی بیٹھی اگر گل گلط ہوئے کرنی ہے گلاما نے منی ہزور دیا گلاما نے مننی ہے جناب والا تھی بھی بیٹھی ہے ماں بھی بیٹھی ہے بہن بھی بیٹھی ہے ہو کیا رے ہو کیا رے کدے چفیا پا کنابے والا گا تلک ہو سونے امریک تل کو سونے ابو باگر تل کون ہے تل کون آئے نبی نال کتوں تل کون آئے تل ہوے گا وہ جڑا بابے فرید وانگو ایک غیرت والا <سؤال> ہوے گا وہ بیویاں مر گئی ہیں دنیا تو ڈر گئی ہیں انھاں دی قبراں نے سجے پاسے کھبے پاسے چارے پاسے پاس کپڑا ولیٹ دیتا ہے بیویاں دے کپڑے تے گجا جڑی قبر ہے اودی مٹی وی غیر نو نظر نہیں جانی چاہیے نا جدوں جی سونے آپ نے سنے آئے، انہ خیر کا نام سبحان تے جاری آپ سرکار واپس آ گئے پر بستری ادے نیت نہیں آ رہی سجنا رو پتا نہیں ہو جائے کے ہے گیا مرچا روٹی کھا کے گزارا کر پر عزت کبارہ نہیں کر سجنا درمیش درمیش آپ نے جدو نام سنیا آواز کرنا چ پیر دیا رات ندر نہیں آئی گھر پہنچے سو رو نصر دل خراب کرا ہوا ہو اپنے علاقے نہیں رحم دے گا آپ نے فرمایا یا سکنا ہے یاد رکھ لوگ سجنا سوچتے اسلام مرد ہونا نگے ہو گارا نہیں کردا جہ بی سر نگی کر گیا اسلام کت گارا کرے گا اینجام اینجام آخری اسلام جی سبق ہے ربران ہو سکتا میری گل سن لوگ بچیاں بولو نکالی نکیا ایسی تعلیم مسلمان دی, مسلمان دی بچی واسطے قسم خدا دی کر کے آنا انگریز دی تعلیم نہیں رب دے قران میرے نبی دے فرمان دا سبحان اللہ تے میں اپنے گفتگو ختم کرنا یار زندہ صحبت باقی اے میں ہن میں آکھاں بارے آکھاں وی سوال کرنے دی کوشش کر پہلے ہی سوال ہاں ہاں تو سنیو کی فرما گئے رونا رو ر ہے مسلمانوں کی بچوں کدیں قرآن پڑھ دیا سن کدی بینڈ بجے مرحسیاں ہوں ایمان لوگ ایک پاس قرآن ہوگی آپ قرآن گالو بندہ جبانہ اس وقت پھر قرآن کی گل اثر نہیں کریں تعلیم اولاد ہاں رباب نو دعوت ہے دو سو بتا سفا لمبر آ گیا حوالہ بالکل غلط ہوگا پیچھے گر باندھ تو فرد جب دن بالکل تیار ہے سونے زمیر سوال ہے جا بند جس بندے دماغ سے نقص چڑیا ہے جہاں بندہ او سمجھ ہے جگ ایک پاس ہو جائے یار گل مورنا نہیں کیوں جب نہیں موڑتا جما کرنا تعالیٰ ادھر اپنے آپ نتیجہ کڑھ کے دسنا ہے گل ہے اور کن دی گل نو ٹکرانا ای جنابے والا کلو پیچھے ہے دور پاک رواہش پاک ان رسول اللہ علیہ علیہ رسول رسول رسول وسلم فقال فقال یا احمد و لکھتے ماں لکھ یہ ہے مسا نہیں چلنا اپنی ماو دے پیچھے چلنا ہے جیڑی ماوا سڑی چلنا ادھر اللہ تعالیٰ اپنے میرے پاگ بیٹیا ہوئی سنک بیٹیا ہوئی زہری بات ہوئے کمرے داخل ہوئے میرے نبی پی مسلمان ہاتھ بان کے گل بات کرنا غیر یہ نہیں منگا اخیر اج نہیں منگاگ کل مننا پوے گا کل نہیں منگا جرے گوت آئے گی راب دیا کے روح کھیچنگ اس وقت تین مننا پائے گا جدو گھر اجڑے گا اس وقت مننا پائے گا میں گل کر لگاج نہ کیا مسلمان سن کیا سیا گھر سن کیا سن کیا محلے کیا بربادیاں سنا نوجوان بیٹھے کلے کلے کو کڑا کر کے پوچھو کیا معاشرے کے معاشرے کے برجکاری نہیں کیا معاشرے کے گندگی نہیں ہے کہ واسطے پران پڑیا کر کے آئیے حدیث آئیے بیبیا گھر بٹھایا کر کے آئیے ٹی وی گھر کر کے قرآن جنابے والا جی ٹی وی نہیں بہنا اپنے براہ نے جنابے والا گالا کھنیا نہیں سنگ دیا جس وقت ٹی وی نہیں اس وقت دیا بہنا ماپیا کے خلاف کوٹا کھلو کے گوئی نہیں سنگیوں کے ہے فرمان رسول پاک سرکار نے آپ کی زبان پردے گل پہ او اپنی بولی نہیں بول رہا مدینے جی دی دی جاند ہو وہ جہرا مسلمان کی اچھی بار کرنا چاہتا وہ نبی دی بولی نہیں بول رہے ہو مسلمانہ تو پھر تبدیلی میں رکاوٹ پڑتا ہے ادھر مثلاً آزادی عورتوں کی آزادی جیز پاک پڑی وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں اہمیت نہیں رکھا کوئی نہیں منہ چڑ مارنے وہ نبی کہ عورتوں کو بھی مردوں میں ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے تو پھر معاشی تبدیلی میں رکاوٹ پڑ پر گا ہونا غیرت ہوئے گا غیرت ہی چاہر ویک روپیے والا فرق نہیں کرتا نہیں لکھ روپے خیر کردا ہے آدھا ہو جس وقت خیر آچی بولنا شروع کر دینا ہے اور سجنا خیر خیر نو ادر آند کے کتا بولے انسان نہ بولے انسان الله <laughs> اكبر سونے غیرت, غیرت بچا گیر گا ہوگا اللہ ہو ہو تعالیٰ منٹ منٹ اللہ تعالیٰ باہر نکلنا پیارا سینتر فرمایا تین زکات کی پہلے یہ ہے آدھے آپ چھپا کے رکھنا اپنے بناؤ سنگار نو ظاہر نہ کرنا پہلا ہے زکاط ادا کرنا بعد اشارہ پہ ملتا ہے رب سونا نماز بعد چیک اللہ تالا کی بارگاہ اللہ تعالیٰ نو اسلام والی نصیب فرما بچی بیجیا نو خیر نصیف سیدہ و و و فاطمہ دا پردہ نصیب فرما کسی بندے کا پتا لگا کو لکھائی سکول ادھر قرآن بھی آیا شراب میں کہ شراب اللہ تعالی فرما دیا سب کرام پہ ختم ہو نے پر حا سر سونا پورا دوسری ہاں مطلب چنگیا جتیاں استاد دیا جتیاں چنگیا جانا جتیا بھی مارکی قرآن دے ہونا کی کرا جائے جتیاں ماریا جی استاد بنا لیا استاد بنایا پہلے حکم کی وجہ آئیے میں پہلا حکم سی خوب خار جے جائے کنو اپنا دین لے رہے علم کو اسے کسے پیمان کے بوائے دینا جا میرے لیے من سب دو بڑا دھیان کرنا پہن کئی بچ کئی مر جانے نشہ چھڑانا بڑا کے چھانا ثابت نہیں کروڑی جی گلی سلابر مدینے ثابت نہیں کیوں رب نے شراب چڑائی یار پہلے ادھر نشا چڑھایا جدو نشا نشا شرابا یار پر سابائیا نہیں دیا بس حکم آیا چلا چلا کے بوتل سٹیاں تار جو نشا جی کے پڑے پڑے منافق ہو گمانے زمانے نہیں پڑ دیا ترائے جو گئے جو گئے دے بھی پاک دی اندر نبی سبج آئیے اے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ مارج لوال کر لو تاریخ سی فلانی گل نہ چاہیے گلا سوال کرو میں مگر مسئلہ بندہ چار پی میری گل تو بندے کی آدمی چار پیٹ موڈا دکھا جا سکتا ہے جس وقت نہیں آئی جدو مر گئی دینے ناراض نہ ہوا جی ناراض نہ ہوا جی اگر گل غلط ہوگی می واپس کر دیا جی تین دلا تھا کتے آکوا کتے پرہزگاری سارا دن گدی سر ساری زندگی موڈے بجتے رہنے چلو چلو منظور نے ذکر بھی فکر بھی ہو گیا شاید اسلام خانا پیر بہو شیر ادھر سڈا بیو سن سون فری آئی કે ઓ મેરા બેડા એડી ગઈ ગઈ ઓ બચ્ચ બકબરાં چھٹ کر کے او وہ ناد بہو پتے لگ گے تر کے